من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وائسم وائس ہائس ہا کو مسلم انہوں نے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علاء نبینہ و علیہ اللہۃ السلام نے اپنے وشال شریف کے وقت فرمایا تھا کہ تم نے یہودیت کو اپنانا ہے کسے اپنانا ہے یہودیت کو اپنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا فما تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یعقوب علیہ سلاد والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں جس وقت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے جب پردہ فرما رہے تھے یعقوب علیہ السلام تم اس وقت موجود تھے میں جب تم نہیں تھے تو پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تم ہم؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو صحیح صورتحال ہے پھر اسے بیان فرمایا یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو وسیعت کیا کی تھی جی اللہ تبارک و تبارک وطالع نے کون تم شوہد آئے حضر یعقوب میں کیا تم اس وقت وہاں حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بچوں کو امبادی آپ میرے بیٹو ماتا بدون من امبادی بتاؤ مجھے میرے جانے کے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے کسے معبود مانو گے تم کس کو سیدہ کرو گے تم تمہاری ریاستیں کس کے لیے ہوں گی کس کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے یہ حضرت سعید اللہ یاقوب علیہ نے اپنے بچوں سے سوال کیا آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا قالو انہوں نے کہا نا ابود الح کا و علاح ابائی کا ان کا ہم عبادت کریں گے آپ کے علاح کی الہ آبائے کا اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام الہ ہم واحدہ جن کا علاح ہے ہی ایک ہم اس کی عبادت کریں گے, عبادت کریں گے یہاں ایک بہت بڑی بات پوشیدہ ہے کہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم اللہ کی عبادت کریں گے کس کی عبادت کریں گے اللہ, اللہ کی عبادت کریں گے جو اللہ ہے اسی کی عبادت کریں گے تو یہاں نکتا ہے بہت بڑا وہ یہ ہے انہوں نے یہ نام لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ جن کو وہ جسے وہ خدا مانتے تھے جسے وہ الہ مانتے تھے جن کو جس کو وہ سیدہ کرتے تھے ہم اسی کو سیدا کریں گے ہم اسی کی اسی کی عبادت کریں گے ہم یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے ابا جان کو جواب دیا کیونکہ جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے وہاں پر بلی کی بھی عبادت ہوتی تھی بلی کو بھی کہتے دے اللہ کہتے تھے اللہ کہتے تھے اور گائے کو بیل کو بھی خدا کہتے تھے وہ بیل کو خدا کہتے تھے اور ستاروں کو بھی اللہ کہتے تھے وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ جواب دے کر پیدا ہونے والے اشکال کو دور کر دیا عرض کی کہ ابا جان آپ بے فکر رہیں جن جن کو بھی خدا مانا جا رہا ہے دھرتی کے خدا جو ہیں وہ چاہے آسمان کے اسمان کے ساتھ لگنے والے تارے ہی کیوں نہ ہو انہیں خدا مانا جا رہا ہے ہم انہیں خدا نہیں مانیں گے انہیں الہ نہیں مانیں گے ہم الہ اسے مانیں گے جن کو آپ جسے آپ نے الہ مانا ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اصح علیہ السلام اور اسماعی علیہ السلام نے الہ مانا ہے یہ بہت, بہت, بہت, بہت, بہت, بڑا, بہت بڑا, بڑا ایک اشکال جو پیدا ہونے جا رہا تھا وہ دور کر دیا یہ اگرچہ ہمارے دور کے حساب سے یہ اشکال بنتا نہیں ہے لیکن چونکہ اس وقت میں یہ اشکال تھا اور یہ بات جو ہے یہ دلالت کرتی کے رفع کرنے پر کہ کلام ایسا کیا کہ پیدا ہونے والے اشکال کو ہی دور کر دیا آگے مزید دوبارہ سوال نہ ہو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے بڑے جب بات پوچھے نا تو بندہ جواب ایسا دے کہ ان کو دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے اے آکل شام کا فرمان ہے خیر الکلام ہے ما کلّہ بد میں کلام وہ بہتر ہے جو تھوڑا ہو اور پر مغز ہو تھوڑا ہو اور پر ہو اتنا بھی تھوڑا نہ ہو کہ کلام مغلق کو بار بار اس کے بارے میں پوچھنا پڑے اور اتنا لمبا چوڑا کلام بھی نہ ہو کہ بعد میں جناب بندے کو قابو کرنا بھی مشکل ہو جائے یہ صورت دونوں صورتیں درست ہیں کلام وہ جو تھوڑا ہو اور اس میں ضرورت پوری ہو رہی ہو اور یہی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اور اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو بیٹوں سے کیا توقع کر رہے ہیں اور انہیں دنیا سے جاتے ہوئے فکر بھی ہے اپنے بچوں کی تو کیا ہے آج بتائیں یہ فکر ہے <laughs> ہمیں آج آج جو فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی تھی آج ہمارے باپ دادا ہمارے جو وڈیرے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے یا ہم بھی آج اپنے بعد والوں کے لیے وڈیرے ہیں نا کیا ہم دنیا سے جاتے ہوئے یہ فکر ہے ہماری اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں بھائی, بتائیں بھائی یہ سوچ ہے ہماری اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی دین حق پر چلیں اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ صحت نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بات کس کی باز کرو گے تو بیٹوں نے بھی نام لیا اسحاق علیہ السلام کا بھی نام لیا اور اسماعی علیہ السلام کا بھی نام لیا اس سے ثابت یہ ہوا کامیاب وڈیرا وہی ہے جو اپنے وڈیروں کے دینی کارنامے رکھنے والے اور دینی شان رکھنے والے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہی دے کے جائے گی کیسی بات ہے تعارف کروا رکھا تھا حضرت السلام نے یہ بات کی ہے اگر انہیں تعارف ہی نہ ہوتا کہ ہمارے وڈیرے یہ تھے اس سے یہ ثابت ہوتا کہ بندہ جو ہے اپنی تاریخ بتائے آ یہی وجہ کہ ہمارے مسلمان جو ہے نوزب اللہ من کے وہ شیکسپیئر کو تو پڑھتے ہیں وہ جناب انگریزوں کو تو پڑھتے ہیں جن انگریز جو لبرل تھے بے دین تھے وہ انگریز کافر تھے مرتد تھے اسلام سے پھرے ہوئے تھے، اسلام کو مانے نہیں تھا انہوں نے جو ان کے اسلام ہے لڑکیاں ہیں ان کے ہمارے سکون کی کتابوں میں پڑھائے جا رہے ہیں بتائیں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے قصے کے ہماری سکون کی کتابوں میں پڑھائے جا رہے ہیں اب ایسی باتیں جو ہیں وہ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے وڈیروں کے کارنامے سے کہاں آگا ہوں گے بتائیں بلا یہی تو وجہ ہے آج مسلمانوں میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی کیوں ہم نے خالدینا پڑھا ہے نہ سنایا ہے نہ سنا ہے نہ نہ ہم نے کسی سے پوچھا ہے نہ ہم نے خود پڑھا ہے نہ ہم نے سلطان سلاؤدین یوبی رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے پڑھے نہ ہم نے سلطان الدین زنگی احمد اللہ کے کارنامے پڑھے نہ ہمیں حضرت غوث پاک کا پتہ ہے غوث پاک صرف گیارہویں کا پتا ہے اس کا تعلق سیدھا ہمارے پیٹ کے ساتھ ہے بس اور کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے اور اسی طرح کر کے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں سارے کے سارے ہمیں صرف ان کے آج چار چیزیں معلوم ہے ہلدی مل دینی ہے ہلدی بھی ملتے ہیں کہتے ہیں بابا جی آپ کی بات تو ہم نے ایک بھی نہیں ماننی ہاں آپ کو کہیں تو ہلدی بھی مال دیں گے بابے کو دنیا سے گیا وہ بھی ہلدی مل رہے ہیں کیسے خیر خاں کہ بابے کی وہ فوت ہو گیا کہاں پہ فوت ہوا ہے مجھے پیسوں والا گلا ہے نا اس کے نیچے اس کے نیچے بابے کا مشن بھی دب گیا ان کا مشن باہر نہیں آئے گا قربان جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت پر آپ نے اپنے بیٹوں کی کیسے تربیت کی ہے اور مزے کی بات دیکھیں یہاں پہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں آپ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں لیکن یہاں ان کے بیٹوں نے کیسا ادب کیا ہے اسماعیل علیہ السلام تو چچا لگتے ہیں اور بڑے لگے ان کے یقوب علیہ السلام کے تایا جی لگے کیا لگے تایا جی لگے ان کے بڑے بھائی لگے حیرد ہی اسحق علیہ ساۃسلام کے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے ابا جان ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تایا لگتے تھے چچا لگتے تھے انہیں بھی انہوں نے ابا کہا ہے یہ تربیت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ فبا بیٹا صرف مجھے ابا نہیں کہنا صرف مجھے ابا نہیں کہنا اپنے چچا کو بھی ابا کہنا ہے تمہارے بڑے ابا وہی ہی ہیں بڑے ابا وہی ہیں اور اپنے دادا جی کو بھی تم نے ابا ہی کہنا ہے یہاں کیا ہوتا ہے دادا جی کو بوڑھا کہتے ہیں بوڑھا اب تو جب وہ ابا خود بیٹھ کے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے ابے کو بوڑھا کہتا تھا اب اس کے بیٹے اپنے ابے کو بوڑھا کہتے ہیں کہتے نہیں کہتے اگر اس نے اپنے ابا کو ابا جی کہا ہوتا اب اس نے اپنے اببہ کو والد صاحب کہا ہوتا اب اس نے اپنے اببہ کو عزت دی ہوتی تو آج اس کی بھی عزت ہوتی آج اس کو جو اس کے بیٹے بیٹھ کے بڑا کہتے ہیں اس کی تو آخر کو بجا ہے آج تو اتنی جناب وہ بید بھی پھیل گی نعوذ باللہ منظر کے حضرت شخص آدی میں اللہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں رات کے وقت ایک دوست کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو مغرب کے بعد کا وقت تھا کہتے ہیں کھانا کھا لیا تو کہتے ہیں دور جو ہے اس کے بچے بیٹھے تھے جس کے ہاں مہمان بنے تھے وہ میزبان اس کا بیٹا اور اس کے باقی دوست جو بچے کے وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہا تھا بندہ میزبان کہنے لگا میں نے یہ بیٹا جو لیا ہے نا بڑی منتے مان مان کے دیا ہے کہتے فلاں جگہ پہ ایک درخت تھا وہاں جا کے میں کتنا عرصہ دعائیں کرتا رہا ہوں درخت تھا وہاں جا کے دعائیں کرتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے شخصی ہیں میں کسی ضرورت کی وجہ سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا ان بچوں کے پاس سے گزرا تو وہ لڑکا کہنے لگا کاش کے مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ درخت ہے کہاں میں وہاں جا کے دعا کرتا ابا تو فوت ہو ابا کتنا صدقہ واری جا رہا ہے قربان جا رہا ہے اور بیٹا کیا دعائیں کر رہا ہے کہتے ہیں فلان درخت کے پاس دعا کی تو بیٹا ملا وہ کہ فلان درخت مجھے ملے تو میں دعا کروں ابا نہ ملے مجھے کہیں پہ ابا نظر نہ آئے مجھے نعوذ باللہ اللہ انالک تو بھائی نہیں جو بندہ اپنے بڑوں کے کارنامے اور بڑوں کا ادب سکھاتا ہے نا پھر جب وہ بڑا بنتا ہے تو اس کے اگلے چھوٹے جو ہیں وہ بھی اسے بڑا بھی جانتے ہیں اور اس کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں دیکھیں جی اللہ تبارکار نے ارشا فرمایا کہ ان سب نے یہ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے وَنَحَنُ لَهُ مُسلِمُونَ اور ہم سارے اس رب کی بارگاہ میں اپنی گردن چکائے ہوئے ہیں اپنی گردن جب ہیں جب چکائے ہوئے ہیں چکائے یہ زین رہے یہ مسلم اسلام ان کی صرف صفت تھی سفت سفت سفت کیا تھی صفت تھی آدم علیہ السلام سے لے کر کریما کل صدام کے پہلے تک یعنی سر شام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنی بھی ان کی یعنی ماننے والی قومیں تھیں سب کا سب جو ہے سب کے سب جو ہیں مسلمان ان کا لقب نہیں تھا مسلم ان کا لقب نہیں تھا ان کا, تھا ان, کا ان کی صرف تھی مسلم لیکن یہ لبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہمیں یہ لقب بھی عطا فرما دیا جیسے بادشاہ ہو اس کے پانچ سو غلام ہو سو نوکر پانچ سو غلام ہوں اب غلام یہ صفت ہے ان کی وہ سب ہیں بادشاہ کسی پر راضی ہو اس کا نام بھی غلام رکھ دے اس کو لقب ہی غلام دے دے یہ کتنی عزت والی بات ہے یہ مسلم لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں لقب عطا فرمایا ہماری صفت بھی ہے مسلم ہمارا لکب بھی ہے مسلم, مسلم है तो है? है? तो اس لیے ہمارے لیے مسلم سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے مسلم سے بڑا اعزاز کوئی نہیں اور سنی سے بڑا ہمارے لیے کوئی لقب نہیں ہے سنی سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے بس کوئی بھی پوچھے آپ کون ہوتے ہیں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں میں کون ہوتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں مزید تفصیل میں جائے جب یہ بات آ جائے ہاں رب جی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں تو آپ کہیں میں سنی ہوتا ہوں کیا ہوتا ہوں میں سنی ہوتا ہوں مزید تفصیل میں جائے تو کہے کہ ہاں جی وہ شافی جو ہے وہ بھی سنی ہے ملکی بھی سنی ہے عملی بھی سنی ہے تو آپ کون سے سنی ہے آپ کہیں میں ابو حنیفہ کا ماننے والا حنفی ہوں بس اس سے آگے کوئی نہیں اس سے آگے کچھ نہیں بس اتنے تک کافی ہے اس سے آگے کی جو تقسیمیں نا وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں ہماری اپنی بنائی ہوئی تقسیمیں بریلوی لفظ جو ہے یہ اپنے آپ کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں یہ کوئی مذہب نہیں ہے بریلوی دین نہیں ہے بریلوی شریعت نہیں ہے یہ تو امام سنت امام خان رضی اللہ عنہ کے شہر کا نام بریلی ہے انہیں بریلوی کہتے تھے تو ہم اپنے عشق میں ان کے چونکہ ماننے والے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کیا ادب اور احترام میں آکل صحیح اسلام کی محبت کی درس انہوں نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا ان کے زمانے میں تو اس لیے ہم ان کو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو لوگوں نے ہمیں ہمارا نام بریلوی رکھ دیا بریلوی ہمارا نام نہیں ہے یہ زین میرا ہمارا لقب بھی بریلوی نہیں ہے نہ ہماری صفت بریلوی ہے کنہیں سمجھ آئی ہمارا لقب جو ہے نا ہمارے رب کا دیا ہوا وہ مسلمان ہے ہاں ہماری صفت بھی مسلمان ہے کنہیں سمجھ آ رہا کو ہمارے لکھا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے جو مخالف تھے نا لوگ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں رہی ہیں جو مخالف تھے بریلوی رکھ دیا پہلے انہوں کہتے ہیں نام رضا خانی رکھا انہوں نے تو ہم نے وہ قبول نہیں کیا بعد میں ہمیں ہم بریلوی کہا تو ہم نے قبول کر لیا میں نے کہا یار بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام یا تو نانی رکھتی ہے یا دادی رکھتی ہے نہیں وہ نانکھتے ہیں نیال رکھتے ہیں یا پھر ددیال رکھتے ہیں میں نے کہا جن کو آپ مسلمان بھی نہیں مان رہے ان کا رکھا ہوا نام آپ نے کیسے قبول کر لیا انہیں سمجھ آیا جن کو آپ مسلمان نہیں مان رہے وہ ہمیں مشرق کہہ رہے ہیں آپ انہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں تو اتنی بڑی لڑائی ہو آپ کی پھر وہ نام رکھیں تو اس سے یہ ثابت ہو آپ کے نان کے وہی لگتے ہیں پھر یا آپ کے دھدیال وہی لگتے ہیں نا نا, نا، یہ نہیں بھائی آپ کون ہیں ہم کون ہیں مسلمان ہیں کیا ہیں ہم کیا ہیں سنی کیا ہے اس کے بعد کیا ہیں انفی اس کے بعد کچھ بھی نہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہمارے اپنے خاندان میں لوگ بڑے قوم ہے ہماری آدھے چودھری ہیں آدھے کیا کہلاتے ہیں چودھری صاحب اور آدھے میاں یہ صوفی صاحب میاں بیٹھا اتنا بڑا میاں آپ کے پاس بیٹھا ہے یہ نواز شریف والا میاں نہیں یہ اور میاں یہ خالص مسلمان ہے یہ میاں ہو گئے اور ہمارے نان کے جو ہیں وہ بھی ارائی ہیں وہ میں کہلاتے ہیں میں بیچارا ملا ہے میں مولوی ہوں اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی نے یہ بدبو آنی نہیں دی مجھ میں کبھی کسی کو نہیں کہا جی ہم میاں ہوتے ہیں ہم چودھری ہوتے ہیں یا ہم ارائیے ہوتے ہیں کہتے ہیں بندہ بے بےقاب ہو گیا تھا میں گجر ہوتا ہوں جی کیا دلیل ہے دیکھو دھوتی کے ساتھ گوبر لگی ہوئی ہے یہ. یہ کون سی دلیل ہوئی یہ چیز نہیں آنی جس چیز کو آج ہم لیے پھرتے ہیں جس چیز کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں آج گر ایسوسیشن ار ایسوسیشن موچی ایسوسیشن فلانی ایسوسیشن وہ کیوں بھائی مسلمان ایسوسیشن بھی بنا تم نے یہ کیا طریقہ ہوا آج قوموں میں زبانوں میں انہیں چیزوں میں بٹ کے رہ گیا تم یہ فرقہ بندی نہیں تو اور کیا ہے بھائی صرف دیوبندی اور بہبی کو فرقہ بندی کہنا یہ بھی فرقہ بندی ہے اسلام کی جاڑو گھرنے والی بات ہے یار راڑا جی کی فلانا ایسوسیشن کیوں بھائی؟ اسلام ایسوسن تیرے لیے کافی نہیں تھا اسلام تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ نے اپنی قومیں بنا لی اپنے وطن بھی علیحدہ کر لیے ٹوٹے ٹوٹے کر لیے تم نے اپنے وطن کے بھی وطن میرا پتا کون سا ہے اسلام میرا وطن ہے بس اسلام میرا وطن ہے اور اسلام کس کا ہے ہمارے علیہ السلام کا فرمان ہے نا کافروں کو ہم کیوں مارتے ہیں کافروں کو مارنے کا حکم پتہ کیوں ہے ان کو کوٹنے کا حکم کیوں ہے السلام کا فرمان ہے بخار میں جو اللہ تلیہ اللہ مسجد ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو میرے لیے پاک بھی کر دیا ہے مسجد بھی بنا دیا ہے تو میں ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد کو پاک کر رہے ہیں ہم تو رسول مسجد کو پاک کر رہے ہیں کافروں کو نکال رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے پوری زمین کیا ہے مسجد ہے تو ہم تو کافروں کو اس لیے نکال رہے گاہ پر قابض ہوا آج مجھے نکال رہا ہند میں کون تھے ہند میں مسلمان تھے مسلمانوں کی حکومت تھی اگر ہندو کہتا ہے کہتے کا پٹھا گائے گاو موت پینے والا وہ کہتے جی ہم تھے تم کہاں تھے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام ان کے دین پر ہم ہے ان کی ان کے دین پر ہم ہے ان کا تھا وہ قیدہ توحید آج میرے پاس ہے تیرے پاس کہاں ہے تو تو کتے کے سامنے بھی جھگ گیا چوہے کے سامنے بھی جھگ گیا تو بتوں کے سامنے پڑا ہوا ہے نوزالک آج مودی زلیل جو ہے اس کی بھی اس کا بھی مندر بنا ہوا ہے وہاں اس کی بھی عبادت ہوتی ہے بتائیں اس کی بہت بڑی مورتی بنی ہوئی مودی ان کا خدا مودی چمودی وہ جو ان کا خدا ہو بتائے وہ چوڑے ان زریلوں کو کیا سمجھ آئے گی پھر رسول اللہ علیہ کی شان کی؟ ان چوڑوں کو کیا سمجھ آئے گی حضرت سجدتنا، حضرت کائنات کو یعقوب علیہ السلام جی یعقوب کے بیٹوں نے کہا تھا ہم مسلمان ہیں ہم کیا ہیں ہم مسلمان ہیں رب کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں آگے کیا فرمایا اب یہاں سے انہیں جواب دیا جا رہا ہے یہودیوں کو یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے اور نسرانیوں کو جواب دیا جا رہا ہے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہیں نبیوں کی اولاد ہیں اس لیے ہم بخشے ہوئے ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے اور یہی بات کی تھی نسارا نے عیسائیوں نے چوڑوں نے انہوں نے کہا کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں کیوں پوری ملت عیسائیہ قیامت تک جتنے بھی عیسائی آئیں گے ان کے سارے گناہوں کا بوجھ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر ادا کر دیا ہے سب کا بوجھ اتار دیا ہے اور یہ جو عیسائی گلے میں سلیپ وہ ٹائپ پہنتے ہیں نا یہ اس کی منطق وہی ہے وہی فلسپ ہے ہاں وہی لوجیک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہمارے لیے سولی پر لٹک کر قربانی دی ہے تو ہم بھی تو کچھ کریں نا ان کی یاد میں یہ لٹکائے پھرتے سلیپ جسے کہتے ہیں بندہ مسلمان سے پوچھے تو تیرا بچہ کیوں پہن کے جا رہا یار کل میں نے میں ابھی انہوں نے کہا ہے نا اسے کہ پندرہ سو میراسی بھرتی کریں گے اسکولوں میں گانے سکھانے کے لیے بچوں کو میں نے کل گروپ میں لکھ دیا میں نے کہا جی بتائیں یہ سکول جو ہیں یہ کفر کی فیکٹری ہیں یا نہیں اب بھی یقین آتا ہے یا نہیں آتا آپ کو ایک بندہ بھڑک نہیں اٹھا وہ نام رج تک نظر ہی نہیں آیا پتہ نہیں کون تھا وہ حافظ فاروق نام کا بندہ ہے وہ بھڑک اٹھا ہے اس کو آگ لگ گئی اتنے مقدس کام کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ دیا کہنے لگا آپ تو آپ کے مسلک کے علاوہ سارے کافر فلانے بھی سارے کافر کفر کی فیکٹری ہے ساری یار یہاں بیٹھ کے قرآن آپ کے سامنے ہے کبھی میں نے بیٹھ کے کہا ہے فلانا بھی کافر ہے فلانا بھی کافر ہے سوائے ان کے جو بے دین ہیں دین کے دشمن ہیں ہم تو انہی کو کہتے ہیں اب یہ جو لڑائی ہیں نا ساری یہ اندر کی لڑائی ہیں ہم تو ان لڑائیوں میں نہیں پڑتے ہماری تو لڑائی یہودی کے ساتھ ہے کنہیں سمجھ آئی بابے نے کہا تھا نا وہ ایک ایس ایچ آ گیا لڑنے کے لیے آپ نے بایا ہو ہماری تیرہ سال لڑائی نہیں ہے ہماری تیرے ٹرمپ کے ساتھ لڑائی ہے ہماری تیرہ سال لڑائی نہیں ہے ہماری تو ٹرمپ کے ساتھ لڑائی ہے تو ایمیں لگا پھرتا ہے درمیان میں اس کا چمچہ بن گیا ہے اب یہ بھی زلیل جو ہے اسے بھی اتنی سمجھ نہیں آئی بھی ہماری لڑائی تیرے ساتھ نہیں ہے بھائی خدا کے بندے رسولسلام کلمہ پڑھنے والا ہے. ہماری لڑائی تیرے ساتھ نہیں ہے. خدا تجربہ مسلمانوں کی حکومت تھی اسے ختم کیا ہے جو ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے جو آج مسجد کو شہید کرنے جا رہا ہے ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے جو آج جس جو نے جناب تک خانہ کعبہ کو بند کروا دیا تھا ہماری لڑائی اس زلیل کے ہے جس نے جناب مسلمانوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو ننگا کر دیا اس نے بے لباس کر دیا اس نے ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے تو اہمیں خود پڑھا ہے انگریز کا وکیل کنی سمجھ آئی میں نے کہا چمچے چمچے رہو، ہی رہو تو پڑے ہی رہو آپ کو ہماری سمجھ نہیں آئے گی ہماری لڑائی کن کے ساتھ ہے یہاں بھی ایک بندہ رات کھڑا تھا اس نے کتنی زور سے آمین کہی ہے دوست ہے یا ہمارت نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز کے باب میں نے دیکھا بھی ہے اس کی طرف दे نہیں نہ دیکھا میں نے کچھ کہا لڑائی کیا ہم نے ہمارا ایک دوست ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بندے نے زور سے دیا اس نے نماز ہی توڑ دی نماز ہی توڑ دی اس نے میں نے کبھی اونچی آمین کہنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے آج بھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مسجد میں اونچی آواز میں آمین کہی جاتی ہے ہماری آمین سے دشمنی نہیں نہ اونچی سے نہ آہست ایسے ہماری رفائی دین سے دشمنی نہیں کرنے سے دشمنی ہے نہ ہی نہ کرنے سے دشمنی ہے اگر ہم کہیں کہ رفع دین کرنا درست نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں جی حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ ساری رفیع دین کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں ان کی نمازوں کو کیا کہ ان کی نمازوں کو کیا کہ تو ہماری دشمنی ہے تو غلط عقائد سے ہے ہماری دشمنی ہے تو غلط نظریات سے ہے ہماری مخالفت ہے تو ان باتوں سے ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بےدبی پر مشتمل ہیں جن میں یہ کہا جائے نوزال کے رسول اللہ علیہ السلام کو کہ کا مٹی میں مل چکے ہیں اور ان سے بڑی گستاخیاں آج سکولوں میں ہو رہی ہیں سکولوں میں ہو رہی ہیں راور پنڈی کا فوجی فاؤنڈیشن سکول فوجیوں کا سکول کافی یہ یعنی سالوں کی بات ہے میرے پاس کتاب آئی اس کی وہاں بھالو کی تصویر بنائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہیلو محمد بتائیں یہ جن لوگوں نے اس وقت کتابیں لکھی تھی گستاخی ہماری ان سے بھی بڑے کافر بیٹھے ہیں یہ ہم یہ کہتے ہیں زلیل کے بچوں یا اپنے ان اباؤں کو پکڑو یہ تمہارے ابے جو گستاخ بیٹھے ہیں ان کو پکڑو ہماری لڑائی ان زلیوں کے ساتھ ہے آج جو ذلیل وہاں کا گستاخ وہ انڈیا کے جو گستاخ ہے اس پہ آج جلوس نکل رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے سکول کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا گستاخیاں رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے دشمنے بھری پڑی ہیں ان پہ کب جلوس نکلیں گے بتائیں آپ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کفر اپ کے بچوں کو شرک پڑھایا جا رہا ہے آپ کے جہاں ٹی وی چلتے ہیں تو ٹی وی کے اندر جناب مندروں کے اندر گھنٹے گھڑکا دکھائے جاتے ہیں بتوں کی پوجا دکھائی جاتی ہے بتائیں بھائی زنا کرنا تو حرام ہے لیکن اس کی مووی بنی ہو دیکھنی ہلال ہے نہیں نہیں وہ تو ہلال ہونی چاہیے وہ کون بندہ کر رہا ہے جب جنا کرنا حرام ہے تو اس کی مووی دیکھنا بھی آرام ہے بھائی کہ نہیں سمجھ آئی جب شرک بھ کی پوجا کرنی شرک ہو تو اس پوجا کی مووی دیکھنی حلال ہو یہ کیسے ہو گیا نہیں سمجھ پڑا یہ کیسے حلال اللہ لوگ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی تہذیب اور تمدن جو ہے یہاں دھرا ہے اخبار اسی لیے کہا تھا اس نے کہا وزہ میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہوں تو میں کہ تمہاری قطع جو ہے نا تمہاری یہ ہولیا ہے منہ شکل تمہاری اور گلے میں ٹائی یہ تو عیسائیوں والی ہو گئی نصارہ والی ہو گئی اور تمدن تمہارا رہن سہن تمہاری آتے تمہارے لچھن تمہارے کرتوت یہ ہو گئے سارے ہندوؤں والے یہ مسلمان ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود کہتے اس مسلمان کو دیکھ کے تو یہودی ہی منہ چکا ہے پھرتا ہے کہ کون سے بلا ہے تم کہاں سے آ تم اتنا بڑا گانے گوا کے اے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے دشمنی دل میں پال کے گستاخوں کو دفاع دینے کے لیے ان کو بچانے کے لیے پینتیس مسلمانوں کو شہید کر کے بندہ ڈھیٹ بن کے کہے میں عاشق رسول ہوں اپنے آپ کو عاشق رسول کہ بتائیں بات کدھر جا رہی ہے یہی بات سمجھ سے بالا تارا ہے تو اس وقت یہودیوں نے یہی کہا کہ ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں ہم کیا ہیں ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم تو بخشے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ آج ہمارے جو ہے نا پوری دنیا کے اور خصوص پاک و ہند کے درباروں کے گدی نشین اور عامت الناس عوام اور ان کو بگاڑنے والے مولوی ان کو بگاڑنے والے مولوی. مولوی پیروں کا دماغ خراب بھی مولویوں نے کیا ہے پیر بیچارے کو اپنا استنجا کرنے کا پتہ نہیں اور مولوی نے اللہ پڑھ کے اس کی شان بیان کر دی اس نے کہا یہ سے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا وہ یہی سے بے خوف ہو گیا ہے وہ دنیا میں بے دید ہو گیا وہ دریدہ دہن ہو گیا منہ پھٹ ہو گیا بد دماغ ہو گیا ہے یہی بے پلید ہو گیا وہ حالانکہ اللہ خوف کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا, ساتھ تھا. یا حضر اللہ یا حضر ان کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ تھا, ساتھ تھا. اللہ تبار کو تعالیٰ کیا مت والے دل کو مطمئن رہے ہوں گے سارے ڈر رہے پتہ بنے گا اللہ تبارک اپنے عرش کے نیچے اللہ تبارک اپنے حبیب کے اپنے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دے گا جھنڈا کتنا بڑا جھنڈا ہوگا حضور خود فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنے بھی لوگ آئے مسلمان جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے بڑا جھنڈا ہے بتائیں جھنڈوں کے بھی سائے ہوتے ہیں سایہ ہو تو کتنا سایہ ہوگا اس کا جھنڈے کا ہے تو وہ جھنڈا کتنا بڑا جھنڈا ہوا یار ہے سبحان اللہ اور یہ جھنڈا یہ وہی جھنڈا ہے جو آکال علیہ السلام نے دین کا جھنڈا اٹھایا تھا جو اکلے سے خود فرماتے ہیں میری جب ولادت ہوئی تو میری اما نے دیکھا تھا تین جھنڈے لگے ہوئے تھے ایک مشرق میں ایک مغرب میں کعبے کی چھت پر سبحان مغرب والا بھی اتنا بڑا جھنڈا کہ مکہ میں بیٹھے نظر آ گیا سبحان مشرق والا بھی اتنا بڑا جھنڈا کہ مکہ میں بیٹھے نظر آ گیا اور کعبے والا جھنڈے تو ویسے قریب تھا وہ تو نظر آنا ہی آنا تھا وہ جھنڈے دین کے جھنڈے تھے وہاں تک دین حضور کا پہنچانا تھا یہ مقصد تھا ہمارا یہ مشن تھا ہمارا لیکن ہم نے کیا کیا آج دین ہمارے گھر سے نکل گیا ہے ہمارے گھروں میں بھی کفر راج کر رہا ہے کفر ناچ رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر شرک ناچ رہا ہے بتائیں بھائی شرک والی فلم جو چلے گی ہمارے گھر میں رب کی رحمت آئے گی پھر آپ وظیفے نہ پڑھیں وظیفے نہ پڑھیں ہاں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ لانت برس رہی ہے رفتار کو تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ارشا فرماتے ہیں میں جہاں ان کے تہوار ہوتے ہیں نا مشرقوں کے کافروں کے مسلمانوں تم نہ جایا کرو میں دیکھتا ہوں رب کے لانا ان پر برستی کہیں یہ نہ ہو اس کے چنٹے تم پر بھی آ پڑیں ہاں اس کے چنٹ کہیں تم پر نہیں آ پڑیں تو ان کی ہولی دیوالی ہے اور ان کی بدماشی ہے ان کی شرک کی پ... شرک جناب ان کی بتوں کی پوجا کتوں کی پوجا چوہوں کی پوجا جب آپ کو دکھائی جائے گی ٹی وی پر اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنے اپنے گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو بتائیں کون سی رب گرام بتائے گی بھائی رفت بار کو اتارنی رشا فرمایا اور یہی حال کیا انہوں نے کہا ہم تو بڑوں کی پیر تو آتے نہیں بات آئے کہیں پیر یہاں پہ میں کہتا ہوں قسم خدا کی آج میں لکھ دوں فیس بک پر کہ ارس منانا حرام ہے انیس سو پیر آ کے دروازہ کھیر دیں گے ہمارا انیس سو پیر پہنچ جائیں گے یہاں ہے یا نہیں کیونکہ انہیں پتا ہوگا ہماری روٹی پہ پاؤں آ रहा है پنگوا رہا ہے روٹی پہ پنگا رہا ہے یہی حال ہندوستان کے بریلوی مولوں کا ہے وہاں پہ کوئی دیوبندی کیا دے میلاد ملانا جائز نہیں ہے تو سارے مولوی باہر وہاں پہ کوئی بریلوی کیا دے دیوبندیوں کے بارے میں کوئی بات کر دے ان کی کسی رسم کے بارے میں سارے دیوبندی باہر جائیں گے دونوں مل کے اہل عدیشوں کے بارے میں کہہ دیں گے جائز نہیں ہے تو سارے بھابی باہر جائیں گے لیکن وہاں پہ گستاخیاں ہوتی رہی رسول اسلام کی نہ بریلوی بولے نہ دیوبندی بولے نہ بھاپھی بولے <سؤال> تو اسے میں کیا سمجھ اسے یہ عشق اس کے دعوے محض ڈھونگا پھر وہاں مولوی نہیں بولتے ہندوستان میں مولوی <سؤال> ایک دو بیچارے ہیں وہ بولتے ہیں بس ایک دو بندے بس ایک جیل میں پڑا ہوا ہے ایک باہر بے چارہ وہ اپنی بساخ کے مطابق بولتا رہتا ہے بس باقی سارے بگوشا ہیں مولوی بھی پیر بھی اور چھوٹی سی بات کوئی ہو جائے ادھر سے کتے اٹھیں گے کتاب لکھ رہے ہیں ادھر سے کتے اٹھیں کتابیں لکھ لیں گے جناب سو کتابیں کس بات پر اس بات پر جس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوگا کیا حرج ہے کس کے ساتھ کیا حرج ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک دین کی صورت اختیار کر چکا ہے یہ کر لیں کیا حرج ہے یہ کر لیں کیا حرج ہے یہ دین بن چکا ہے اب جو دین تھا جس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنے حرج سامنے آئے اتنی تکلیفیں ازرگ کو اٹھانی پڑی صحابۂ کے کی جانیں چلی گئی آگے شام کے حمدر اللہ تعالی کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے دل کو نکال کے چبایا گیا آج کیا حرج ہے صرف وہی دین رہ گیا। بس بس سندل بندل قبروں کے غسل سارے کہاں سے نکلے میں بڑا بتائیں کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے لکھ دینا ایک مسئلہ مسئلہ بیان کر دے بندہ یہ قبر کو ہلدی ملنا جائز نہیں ہے انیسو پیر باہر آ جائیں گے شام سے پہلے پہلے آپ کو بھڑکو نکال دیں گے طبیعت آپ کے صاف کر دیں گے اسے ثابت ہوا ہمارے لیے دین وہ دین نہیں رہا جو رسول اللہ علیہ السلام کا دین تھا آج دین صرف کیا ہے کیا حرج ہے بس کیا حرج ہے یہ دین ہے سارا رسول نے دین کون سا دیا تھا رب کا قرآن دیا تھا کیا دیا تھا رب کا قرآن دیا تھا اور رب تبارک اطار نے وحی کی صورت میں واہ یہ خفی کہہ لیں جسے وہ وحی جو ہے حدیث پاک کی صورت میں رب تبارک کو نے عطا فرمائی آک کی حدیث ہے اسے سب کو چھوڑ دیا ہم بخشے ہیں نے کہا ہماری جگہ تو ساتھ پہ لٹک کر سب قربانی نہ بنو بھائی کیا نہ بنو صاحب یہاں بھی صاحبزادے بنے بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار صاحبزادے زیادہ بن گیا نا پھر بندہ نہیں بنتا جو صاحب زیادہ بن گیا نا ایک بار وہ دوبارہ بندہ نہیں بنتا سارے ہمارے ساتھ کے اپنا آپ کو صاف زیادہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں صاف زیادہ کوئی زیادہ بن گیا کوئی صاف زیادہ بن گیا کوئی کسی کا زیادہ بن گیا لیکن بندہ زیادہ کوئی بھی نہیں بنا آدم زیادہ کوئی نہیں بنا انسان زیادہ کوئی نہیں بنا رقت بار کو مطالعے انہیں جواب دیا تل کا امت ان میں وہ تو ایک جماعت تھی جنہیں تم اپنا ابا کہ گروہوں پہ دلیر ہو گئے بدماش ہو گئے ہو جنہیں تم اپنا ابا مان کے نبی علیہ صاحب کی توحید دی ہوئی دعوت کو نہیں مان رہے دعوت توحید کو نہیں مان رہے رب تبارک کو بتانا میں قد خلط وہ تو امت تھی دنیا سے چلی گئی دنیا سے رخصت ہو گئے لہا ماں کا ثبت ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا ہے بالا کم ماں کا سب تم تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کما رہے ہو تم کرو دشمنی میرے حبیب کے دین کے ساتھ اور کہو کہ میں کیا تمہیں یہ وہاں رکھوں جہاں ابراہیم کو رکھوں تم کرو دشمنی میرے حبیب کے دین کے ساتھ اور تم کہو کہ تمہیں وہاں رکھوں قیامت مت جہاں میں یقوب علیہ السلام کو جگہ دوں اور تم کرو دشمنی میرے حبیب علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ اور تم کہو کہ تمہیں وہاں رکھو ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو رکھوں اور یعقوب علیہ السلام کو رکھوں رتنم لاھا ما کسبت ان کے لئے وہی ہے جو کچھ وہ کما گئے ہیں وہ تو کر گئے میرے دین کے ساتھ محبت وہ تو کر گئے میرے دین کے لئے محنت وہ تو کود پڑے آگ میں میرے دین کے لئے وہ تو جب ہر تکلیف اپنی جانوں پر سہ گئے میری شریعت کے لیے میرے دین کے لیے میری توحید کے لیے اور تم نے کیا کیا ہے تم تو رات دن دشمنیاں کر رہے میرے دین کے خلاف دشمنیاں رہ میرے دین کے بارے میں اور تم کہتے ہو تمہیں مقام ملے علیہ السلام کے ساتھ اس السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کے نا نا نا. میں وہ ایک تھی دنیا رشتے داری نفع ضرور دیتی ہے لیکن اگر تعلق ایمان کا قائم ہو نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بتائے نسب ثابت ہے یا نہیں شام کا بیٹا تھا نا لیکن کیا, کیا؟ وہ فلسفی تھا سیلاب آ جائے گا. طفان آئے گا ڈوب جائے گا, مر جائے گا. اس نے کہا لہ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا چڑھ جاؤں گا سائنسدان یہی کرتے انہوں نے کہ رب کا عزاب آ جائے گا کہ جی پلیٹیں نہیں ہلنے دیں گے ہم یہ ہو جائے گا زلزلہ قابو کر لیں گے ہم ہم گھر ہی ایسا بنا لیں گے جو گرے جی گا ہی نہیں اب ایسے گھر بنا رہے ہیں ایسے الو کے پٹے ہیں رب سے ٹکر لے رہے ہیں کیسے پاگل ہیں تو کیا کہا اس نے رقت بار گوتال نے ثابت ہو گیا کہ تو بیٹا باپ کا نہیں رہتا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی حضرت نو علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں جو ہیں یہ کون ہے نہیں جی, جی, مسلمان نہیں تھی اب ہیں بیوی ہیں جنت نہیں دے رہا کہاں نفع نہیں دے رہا جہاں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام جو ہیں ان کے سگا چاچا جنت جائے گا تو شام کا سگا چاچا ابو بولا جنت جائے گا سب تو ہے جنت نہیں جائیں گے کیوں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کیا ٹھیک نہیں ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ثابت ہو گیا آپ بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے صحابہ کرام علی مردوان کو کافر کہے ہو دربار گدی نشین اپنے آپ کو سید کہے تو وہ سید ہے محلے نہیں, محلے نہیں ہے قرآن کی ایک نہ مانے اور کہے کہ میں سید ہوں سید ہے نہیں ہے سید وہی ہے عمل اس کا چاہے خرابی کیوں نہ ہو لیکن عقیدہ اس کا وہی ہے جو اس کے نانوں نے عطا کیا ہے وہ سید ہے اس کا ادب بھی کریں گے احترام بھی کریں گے اس کی بےدبی نہیں کریں گے چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام ہوگا اس سید کا بھی احترام ہوگا لیکن اگر وہ عقیدہ اس ٹھیک نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ادب <سؤال> <اتبار> نہیں جو ہے جو ہاں اس کا احترام نہیں جو ہے رفت بار کو بتا رہی رشا فرمایا والا تُس المرون اور اگر اور کسی کے وڈیرے جو ہیں وہ گناہگار تھے غلط کام کرنے والے تھے تو میں بولا تو تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا اگر یہ خطاب سیدھا سیدھا ان یہ یہودیوں کو ہی ہے تو یہودیوں سے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو وڈیرے ہیں اگر انہوں نے نیکیاں کی ہیں تو نیکیوں کو تمہیں نفع نہیں ہے اگر انہوں نے کچھ اور کام کیا ہے تو اس کے نقصان بھی تمہیں نہیں ہوگا تمہیں تمہارے عمل کی جزا ملے گی وہ نیکی کی صورت میں ہو یا پھر بدی کی صورت میں ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا